چوتھی نو کا مطلب یہ ہے کہ اس کے نشان آپ لگا لیجئے پھر آگے پشری اس کی کرتے ہیں اس چوتھی نو کا مطلب یہ ہے کہ بنی اسرائیل تمہارے بنی اسرائیل اللہ کے احکامات اس کو ماننا تو ایک طرف تمہارے گنا تمہاری حرکتیں تو یہ ہیں کہ انبیاء علیہ السلام کو تم قتل کرتے رہے اور اس کے ساتھ ساتھ تمہاری حرکتیں یہ ہیں کہ تم نے اللہ کی کوئی بات نہیں مانی اور تورات کو اور ان سب چیزوں کو جو اللہ نے نازل کی تھی ان چیزوں کا تم انکار کرتے رہے ہو یہاں سے پھر چوتھی نو کو اللہ تعالی نے شروع فرمایا کہ ان کے حالات کیا تھے اس چوتھی نو میں بنی اسرائیل کے جو آبا و اجداد تھے دو چیزیں ان کی خاص طور پر پھر ذکر کی ہیں ایک امبیا علیہ السلام کا قتل کرنا اور دوسرے ان کو جھٹلانا اور بتایا ہے کہ جھٹلانا اور یہ چیزیں کتنی بڑھ گئی تھی اب چوتھی نو میں بتایا آگے چل کے کہ یہاں سے شروع ہو جاتی ہے بلکہ ولاقت آت اینا موسل کتاب یہ چوتھی نو کا آغاز ہے کہ ان کے آبا اجداد جو تھے انہوں نے دو کام بہت شدت سے کیے انبیاء علیہ صلاحۃسلام کو قتل کرنا اور ان کو جھٹلانا اور پھر اس کے بعد یہ ایٹی سیون نمبر آئے ہوئی نا یہ جو ایٹی ایٹ نمبر آئے ہے یہ یہ اس کی تکمیل ہے کہ پھر ہوا کیا آخر پہ نتیجہ کیا نکلا وقالو کلوبنا گلف اور انہوں نے کہا کہ ہمارے دل بند ہیں یہ اس چوتھی نو کا تتمہ ہے چوتھی نو یعنی چوتھی قسم کے حالات جو ہیں یہاں پورے ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد ولما یہ جو الفاظ ہیں اس سے پانچویں نو کو اللہ نے شروع فرمایا ہے اور پانچویں نو کا مطلب یہ کہ تمہارے بڑوں نے پہلے انبیاء علم السلام کو جھٹلایا اور قتل کرنے کی کوششیں کی اور تم اب موجودہ پیغمبر حضور اقبر صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنا چاہتے ہو اور تم انہیں جٹلانا چاہتے ہو یہ پانچویں نو یہاں سے شروع فرمائی ہے ولما جا اہم سے لے کر اور یہ آیت ایٹی نائن جو پوری ختم ہوتی ہے ایٹی نائن میں اور پھر اس کے بعد اس پانچویں نو کا تتمہ اور پانچویں نو کا ریزلٹ بھی بتا دیا ہے اور وہ ہے نائنٹی نمبر آیت نوے نمبر سمجھ آ رہی ٹھیک ہے چوتھی ناؤ جو تھی وہ شروع فرمائی تھی ستاسی نمبر آیت سے ایٹی سیون سے اور ایٹی ایٹ میں اس کا نتیجہ اس کا تزما ہو گیا اور ایٹی نائن میں اٹھاسی نمبر آیت کے بعد پانچویں نو کو شروع فرمایا اور 90 نمبر آیت میں یہ تتیما ہو گیا یہ پوری ہو گئی اور ان پانچ انوا کو بیان کرنے کے بعد پہلے آپ سے ارض کیا تھا نا کہ پانچ انواع اللہ نے بیان کیے ہیں ان پانچ انواع کو بیان کرنے کے بعد اب یہودیوں کی ایک بات کا اللہ نے جواب دیا ہے اور وہ یہودیوں کی بات کا جو جواب ہے وہ بھی آپ دیکھ لیجئے وہ اضافی لالا یہ جو اضافی لالا ہے نا نائنٹی نمبر آئک میں یہ یہودیوں کے ایک غلط بات کا جواب اللہ نے دیا ہے. یہ شکوا ہے بتایا تھا نا شکوہ پہلے کہ کبھی کبھی اس کا جواب بھی ہوتا ہے تو یہ یہودیوں کے ایک باطل کال کا شکوہ ہے اور اس کال کو یہ دیکھیے گا ہے ذرا سی مشکل چیز یہاں پہ اس کول کی تردید یہودیوں کی کی ہے پانچ وجہ سے اللہ نے پانچ جوابات شکوے کے دی ہیں پانچ طرح خدا نے بتایا ہے کہ یہ بات غلط پہلی وجہ جو بیان کی ہے وہ ہے وہ ہوک ایک بات بس اتنا ہی دوسری بیان کی ہے مصد کلوام آہوم دو بجے یہ دوسری ہے اور پھر اس کے بعد تیسری وجہ بیان کی ہے کل فلیمت اکتلون امبیا اللہ من قبل ان کن تم مومنین یہ تیسری وجہ ہے بات تو ان کی ایک تھی خدا نے پانچ جوابات اس کے دیے ہیں پہلا جواب دیا ہے کہ ہوک اور دوسرا جواب دیا ہے کہ مصدق الما ماہوم تیسرا جواب دیا ہے کہ کل فلیمت اختلون امبیا اللہ من قبل ان کن تم مومنین اور چوتھا جواب اللہ تعالی نے دیا ہے ولکم موسا بل بینات سمت تخسطم الجلا دی ون تم ظالمون اور پانچواں جواب اللہ تعالی نے دیا اخذ نامی کم و رفانا فوکمتور یہ پانچ جواب اللہ تعالی نے دیے اور پانچواں جواب یہ مکمل ہو رہا ہے نائنٹی تھری ترانوے نمبر آیت پہ اور اس کے بعد کل آپ ارشاد فرما دیجئے نائنٹی فور نمبر آیت آگے یہ جو ہے کل انکانت اترقم دار الخرہ یہ مباحلے کا چیلنج ہے یہ چیلنج دیا اللہ نے کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ تم حق پر ہو تو آؤ پھر میدان میں اور ہم بیٹھ کے دعا مانگ لیتے ہیں کہ جو جھوٹا ہے وہ مر جائے یہ مباحلہ اس کی تفصیل انشاءاللہ اسی موقع پہ آ جائے گی نائنٹی فائیو فور میں بھی نائنٹی فائیو میں بھی اور نائنٹی سکس میں بھی ان آیات میں یہی بات کی ہے اس مباحلے کے بعد رکو کے آخر تک یہودیوں نے تین شبہات کا اظہار کیا تھا اور وہ تین شبہات کا جواب اللہ تعالی نے اگلے رکو میں دیا ہے وہاں پہنچ کے پھر بات کر لیں گے لیکن اس رکو کی سمجھ آ گئی دیکھیں قرآن کیسا ایک دوسرے سے مربوط ہے ایک بات ایک بات کے ساتھ جڑی ہوئی ہے بڑی زبردست اقلی بات اور دلیل ہے جو مفسرین دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آخر کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نزول کی ترتیب بدل دی نازل تو سب سے پہلے اکرا بسم رب اللہ کی خلق ہوئی تھی پھر ان پانچ آیات کے بعد سورہ مدثر نازل ہوئی سورہ مدثر کے بعد پھر کوئی اور سورت نازل ہوئی بعض کے نزدیک سورہ فاتحہ نازل ہوئی تو آخر کس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترتیب بدلتے چلے گئے اور اللہ کی جانب سے حکم ہوتا رہا کہ اس چیز کو فلاں جگہ رکھ دیں ان آیات کو فلاں صورت میں رکھ دیں ان, ان صورتوں کو اس طرح ترتیب میں دے دیں کیونکہ حدیث میں آیا ہے کہ آج صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھتے تھے نماز میں تو حدیث میں آتا ہے نا پہلے سورہ بقرہ پڑھی پھر آل عمران پڑھی پھر نسا پڑھی پھر معیدہ پڑھی اور پھر اس کے بعد رقو کیا ترتیب تو خود بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وفات سے پہلے دے چکے تھے ساری چیزیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ دلیل ہے اس کی کہ کلام سارے کا سارا مربوط ہے آپس میں جڑا ہوا ہے ایک دوسرے سے تو اس لیے اللہ تعالی نے بتایا کہ اس آیت کا اصل مقام وہ ہے آپ وہاں اسے رکھ دیجئے وہ اس ترتیب کو بعد میں دینے کا کوئی فائدہ نظر نہیں آتا نزول پہ ہی ترتیب ہو جاتی کہ نازی ایسے ہوا ہے اچھا سمجھے آپ اس دلیل کو کہ وہ کہتے ہیں کہ نزول پہ ہی چلا دیتے نزول کے علاوہ جو ترتیب رکھی ہے وہ کیوں رکھی ہے اس کا مطلب ہے ہر آئے دوسری آئے سے جڑی ہوئی ہے تو یہاں تک ہم پہنچ گئے 96 نمبر آئے تک اس کی ساری چیزیں آپ نے لگا لی لکھ لیں نہیں لکھی اچھا میں پھر دوہرا دیتا ہوں اس کو دیکھیے کوئی عرج نہیں پھر دیکھ لیجئے چوتھی ناؤ جو تھی وہ ختم ہو گئی تھی نا آج ہم نے پڑھ لی نا دو شرارتوں کا جو ذکر آیا تھا اس کے بعد پانچویں نو یعنی پانچویں بات جو ہم نے بالکل پہلے کہا تھا کہ دس رکو مسلسل ان, ان, ان بنی اسرائیل کی باتوں کا تذکر ہے تو پانچویں نو شروع فرمائی ہے یہاں سے ولاک دات ای موسل کتاب نہیں چوتھی چوتھی نو چوتھی نو شروع فرمائیے ولاک دات اینا موسل کتاب و من بعد بن رسل یہ پوری آیت جو ہے یہ پوری آیت ایک چیز ہے یہ چوتھی نو اس کی شروع کی جا رہی ہے چوتھی قسم کی شرارتیں ان کی بیان کی جا رہی ہیں اور اس کے بعد کی ایٹی ایٹ نمبر جو آیت ہے وہ اسی کی تکمیل ہے اسی کا تتمہ ہے یعنی نتیجے میں یہ بات ہوئی یہ, یہ, یہ کہتے رہے جی ایٹی ایٹ ایٹی نائن نمبر جو شروع ہوئی ہے یہ پانچویں نو تھی پانچویں قسم کی شرارتوں کا بیان تھا ایٹی نائن میں اور ایٹی نائن کے فوراً بعد جو نائنٹی ہے یہ بالکل جیسے آپ نے چوتھی نو دیکھی تھی تیسری دیکھی تھی کہ ایک آئٹ آخر اس کے نتیجے میں آ جاتی ہے یہاں بھی نائنٹی نمبر آئے جو ہے یہ ایٹی نائن میں جو کچھ بیان کیا اس کے نتیجے میں آ گئی کہ یہ یہ چیزیں ہوئیں اور اس نائنٹی کے بعد 91 نمبر جو آیا ہے اس میں اللہ تعالی نے یہودیوں کا ایک شبہ تھا یہودیوں نے ایک بات کہی وہ بات کیا ہے یہ دیکھ لیجئے بھائی ذاکیل آمین و بما انزل اللہ اور جب ان سے کہا جاتا ہے ان سے بنی اسرائیل سے کہ تم ایمان لاؤ اس چیز پر جس پہ اللہ جو اللہ نے نازل کیا کہتے ہیں انومن بما بیما کالو نومن و بیما انزلہ کہتے ہیں ہم ایمان لائی تو ہیں اللہ نے جو کچھ نازل کیا ہے وَيَكْفُرُونَ بِمَا ورا اہو اور اس کے علاوہ جو کچھ ہے ہم اس کا انکار کرتے ہیں تو رات کے علاوہ اللہ نے اس اس ان کے جملے کا یہ جو کفر کا جملہ تھا نا پانچ جوابات دیے اللہ نے فرمایا یہ پہلا جواب دیا ہے مصد کلام معاہم دوسرا جواب دیا ہے کل فلیما تک کلو نمبیا اللہ من قبل تم مومن یہ تیسرا جواب دیا بلکہ نات سمت تخص،, سمت تخص تم اجلا میں بادی بن ظالمون یہ چوتھا جواب دیا ہے وہ اس اخرنا سکم و رفانا فوکمتور یہ پانچواں جواب دیا ہے اور یہ پانچواں جواب نائنٹی تھری آیت میں اس آیت میں پورا ہو جاتا ہے اس کے بعد یہ چیلنج دیا ہے انہیں کہ اچھا بحث تو بہت ہو گئی ایک اور کام کیوں نہ کریں کہ دعا مانگتے ہیں اللہ سے کہ جو جھوٹا ہے وہ مر جائے اس پہ عذاب آ جائے یہ ہیں دو آیات اور یہ آیات ہیں نائنٹی فور بھی ہے اس کے بعد نائنٹی فائیو بھی ہے اور اس کے بعد نائنٹی سکس بھی ہے جہاں رکو پورا ہو رہا ہے سمجھ آج اب لکھ لیے ٹھیک ہے صاحب اب ٹھہرے وہاں سے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 87 سے اب بات شروع ہو رہی ہے چوتھی نو کی کہ بنی اسرائیل سے کہا جا رہا ہے کہ تم لوگوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ماننے سے انکار کیا ہے تو تمہارے آبا اجداد نے اس سے پہلے تکزیب بھی کی جھٹلایا بھی اور جھٹلانے کے ساتھ ساتھ انبیاء علیہ السلام کو قتل بھی کیا اور اللہ تعالی نے یہودیوں کے اس جرم کو بہت جگہ پر ارشاد فرمایا ہے اور کئی جگہ یہ کہا ہے کہ دیکھو وہ ہمارے بندے جنہیں ہم نے دنیا میں ہدایت کے ساتھ مبوس کیا اور ہم نے یہ چاہا کہ ان کی پیروی کر کے اور تم لوگ ہم تک پہنچو اور ہمارے احکامات کا اتباع کرو ان کی ان کی جمبی علیہ صلاحت کہتے ہیں ان کی باتوں کو مانو تو تم ان سب چیزوں سے ہٹ گئے اور اب جبکہ یہ آخری نبی یعنی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آئے ہیں اور ہم نے انہیں بھیجا ہے کہ تم ان کی پیروی کرو تو اب تم ان کا بھی انکار کر رہے ہو اور یہ روش کچھ نئی نہیں ہے بلکہ تمہارے آبا اجداد اور وہ لوگ سب اسی طرح کرتے رہے ہیں